ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله و تل کا حدود اللہ قوم عالم <يَعْلَمُون> میرے محترم بزرگوں بھائی اور دوستوں دینی اور ایمانی بھائی اور بہنوں اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ ہم اس کے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اللہ سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنے پورے توجہ کے ساتھ خوشبو کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی توفیق دے اور اس کے ساتھ ہی جمعہ کی نماز سے پہلے دین کی باتیں سننے اور سنانے کا جو مبارک سلسلہ ہے اسی کی ایک کڑی آج بھی ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے محترم بھائیوں جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اسلام نے طلاق کو ایک ناخوشگوار ضرورت کے طور پر رکھا ہے یعنی ایک ایسی ضرورت جس ضرورت کو استعمال کر کے انسان کا دل خوش نہیں ہوتا لیکن اس کی مجبوری ہے کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے زندگی میں بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو انسان کی ضرورت بن جاتے ہیں لیکن انسان کرنا نہیں چاہتا کون شخص ہے جو اپنے جسم میں نشتر لگانا چاہتا ہو آپریشن کرانا چاہتا ہو لیکن کبھی کبھی آپریشن کے بغیر اس کا علاج نہیں ہو پاتا اسے آپریشن کرنا پڑتا ہے بہت خوبصورت گھروں کے اندر بھی کچھ ایسی جگہ بھی بنانی پڑتی ہے جو انسان کی ضرورت ہے اگر انسان کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ جگہ نہیں بنائی جاتی چونکہ وہ گھر کو خوبصورت گھروں کو زیب نہیں دیتی لیکن ضرورت ہے انسان کی اسلام نے اسی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے نکاح کے اس مبارک اور پائیدار رشتے کو ختم کرنے کا ایک راستہ رکھا ہے طلاق کے طور پر ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ مردوں کو طلاق کا حق تو دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ کتنی پابندیاں اس پر رکھی گئی ہیں کتنی ہدایتیں دی گئی ہیں اور ان ہدایتوں اور پابندیوں کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید کی آیتوں اور حدیثوں کو زیادہ تر علماء اور ہم علماء کہیں تو صحابہ سے لے کر اس دور کے جو تقریباً دو تین سو سال کے علماء گزرے کہ جنہوں نے کوڈیفیکیشن کا کام کیا حدیث اور قرآن کی روشنی میں اور پورے اسلامی شریعت کو ایک انسائکلوپیڈیا کے انداز میں پیش کیا وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ طلاق دینا اصلاً حرام ہے اصلاً منع ہے ممنوع ہے اصل جو طلاق کا حکم ہے کوئی شخص بلا ضرورت طلاق کا استعمال کر رہا ہے تو طلاق دینا اس کے لیے حرام ہے لیکن ضرورت کے تحت اسے طلاق دینی ہی پڑے تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ ایک ہوتی ہے طلاق السنہ اور ایک ہوتی ہے طلاق البدع ایک طلاق سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تھی پھر رجوع فرما لیا تھا عدت گزرنے سے پہلے ہی اس طلاق دیتے ہی آپ نے رجوع فرما لیا تھا پھر سے اپنے نکاح میں لے لیا تھا طلاق سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دیا تھا اور ہمیشہ طلاق دیتے رہتے تھے جیسے عام چیزوں سنت کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے جس کو حضور نے اپنی زبان سے بیان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو ایک ہی ہے وہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ فوراً آپ نے رجوع فرما لیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایتیں کیا دی اس سلسلے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو جو تعلیم دی اس سے جو سنت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ صرف طلاق دی جائے ایک مرتبہ ایسی حالت میں طلاق دی جائے جب عورت پاک ہو اور اس پاکی کی حالت میں شوہر اس سے نہ ملا ہو جو میاں بیوی بی کے تعلقات ہوتے ہیں وہ نہ قائم ہوئے ہوں تاکہ اس بات کا خیال رہے کہ کہیں مرد نے عورت کو حالت حیض میں طلاق دی کہیں اس وجہ سے تو نہیں دی کہ حالت حیض میں عورت کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو کوئی کشش نہیں تھی اس کی طرف نفرت میں طلاق دے دی کوئی ضرورت نہیں تھی تو تہر کی حالت میں طلاق دے ہو پاکی کی حالت میں جب مرد کے اندر ایک طرح کی کشش بھی ہو اس کو ضرورت بھی ہو عورت کی اس کا مطلب ہے کہ اس نے بہت غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا ہے کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس تب اس نے فیصلہ کیا اور فیصلہ کیا بھی ہے اس طور پر کہ عورت کی عدت بہت لمبی نہ ہو جائے جیسے ہی یہ پاکی کی حالت ختم ہوگی عورت پھر سے حالت حیض میں آئے گی تو ایک جو تین حیض کی مدت ہوتی ہے عدت کی وہ ایک حیض اس کے بعد آئے اور پھر دو گزر جائیں اگر حالت حیض میں طلاق دے تو اس طلاق اس حیض کو جوڑا نہیں جاتا ہے عدت میں اس وجہ سے اس کی عدت بہت لمبی ہو جاتی ہے طویل ہو جاتی ہے اسی طرح عورت حاملہ ہے تو اس کو طلاق دینے سے منع کیا کہ جب تک اس کے اس بلا جب تک بچہ نہ ہو جائے اس وقت تو اس کی عدت نہیں گزرتی کبھی سات مہینے آٹھ مہینے نو مہینے تک اسے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے کسی اور سے وہ شادی نہیں کر سکتی اس کے بعد کے مرحلے ہوتے ہیں پھر تو سب سے بہتر طریقہ اس کو قرار دیا کہ پاکی کی حالت میں اور اس حالت میں جب مرد اس سے نہ ملا ہو ایک طلاق دے دے پھر غور کر لے کہ ہمیں رجوع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے مشورہ کر لیں دو ہی راستے ہوتے ہیں اللہ سے مشورہ بندوں سے مشورہ اللہ سے مشورہ استخارہ ہے اور بندوں سے مشورے کو استشارہ کہا جاتا ہے عربی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ اپنے بڑوں سے جن لوگوں پر اعتماد ہے خاندان میں جو قابل اعتماد لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لیں اس سلسلے میں پھر اگر باقی رکھنا چاہتا ہے تو آسان راستہ ہے کہ پھر سے بیوی کی طرح مل لیں زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے اگر وہ میاں بیوی کی طرح پھر سے رہنے لگے عدت کے اندر ہی عدت گزرنے سے پہلے پہلے پھر سے وہ دونوں میاں بیوی ہو جائیں گے لیکن اگر اس نے طے ہی کر لیا ہے کہ مجھے اس بیوی کو اپنے نکاح میں اب باقی نہیں رکھنا ہے تو خاموش ہو جائے ایک طلاق اس نے دے دی تین حیض کی مدت گزر جائے گی خود بخود وہ بیوی علیحدہ ہو جائے گی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا طلاق بائن کے حکم میں ہو جاتی ہے پھر ختم ہو گئی لیکن آپ نے ایک طلاق کا جو استعمال کیا وہ آپ کی ضرورت تھی اس کے بعد استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اسی لیے طلاق سنت جس کا ہم نے ذکر کیا اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ہے طلاق احسن احسن کے معنی ہوتے ہیں سب سے اچھا طریقہ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے اس کے بعد نمبر دو کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تہر میں ایک طلاق دی پھر سے عورت حیض حالت میں آئی پھر سے جب پاک ہوئی تو ایک طلاق دے دی پھر اس کے بعد جب ایک حیض کے آنے کے بعد پھر پاک یعنی تین پاکی کی حالت میں الگ الگ حالتوں میں تین طلاق دے دی تب بھی ایک مرتبہ اس نے طلاق نہیں دی اس کی بھی اجازت لیکن یہ اس اعتبار سے یہ بھی اس کو حسن کہا گیا کہ یہ بھی طلاق ٹھیک ہے بہت بری نہیں ہے لیکن ضرورت نہیں تھی تین تین بار استعمال کرنے کی تاکہ اگر دوبارہ شادی ہو جائے پھر سے اس کے نگاہ میں آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس صرف دو دو ہی طلاق رہ جائیں اس کے پاس اس کے پاس ایک طلاق کا حق رہے شریعت نے ان دو حالتوں کو گوارہ کیا اور سب سے پہلی جو حالت تھی اس کو سب سے بہتر قرار دیا لیکن ایک وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس کو آج کل سمجھا جاتا ہے کہ یہی ایک راستہ ہے شریعت کا کہ بیک وقت ایک ہی زبان سے تین مرتبہ طلاق کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں طلاق طلاق طلاق یا میں نے طلاق تھی میں نے طلاق دی میں نے طلاق دی یا جس زبان میں جو الفاظ بھی استعمال کیے جائیں طلاق تو ہو جاتی ہے اس سے تو جب تک تین مرتبہ ہم استعمال نہ کریں ہم سمجھتے ہیں اسی کو کہتے ہیں طلاقِ بدعت اور آپ نے طلاق تین مرتبہ ایک ساتھ دے کر بدعت کا کام کیا اگرچہ آپ نے پاکی کی حالت میں دیا ہو اور اگر حیض کی حالت میں دیا ناپاکی کی حالت میں تو بھی بدعت ہے دونوں ایسی حالتیں ہیں جن کو سخت منع فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے انہوں نے ایسی طلاق دی تھی حیض کی حالت میں تو آپ نے فرمایا تھا کہ رجوع کر لو انہوں نے ایک ہی طلاق دی تھی تو آپ نے فرمایا تھا رجوع کر لو اس کے بعد توہر کی حالت میں طلاق دینا پاکی کی حالت میں دینا حیض کی حالت میں طلاق دینے کی وجہ سے عدت میں یہ والا حیض شمار نہیں ہوگا اس کے بعد ایک کم سے کم جو پاکی کی مدت ہوتی ہے وہ پندرہ دن کی ہوتی ہے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے اور عام طور سے زیادہ کی ہوتی ہے تو وہ, وہ حصہ پورا گزرے گا اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آئے گا تو اس کی عدت کا جو وقفہ ہے وہ طویل ہوتا جائے گا وہ پابندیاں اس پر بڑھ جائیں گی وہ نہیں اپنا نیا گھر نہیں بسا سکتی ہے دشواری دشواریاں لیکن کوئی طلاق بدعت دے دے یعنی ایک ہی مرتبہ تین طلاق اس نے دے دی تو کئی شکلیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں تین طلاق دی تین کا لفظ استعمال کیا یا اس نے یہ کیا کہ ایک مجلس میں ایک طلاق دی پھر دوسری مجلس میں دوسری طلاق دی پھر تیسری مجلس میں تیسری طلاق دی تو یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ تین کا لفظ استعمال کیا خا ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر یا تین الگ الگ نشستوں میں تین الگ الگ مجلسوں میں الگ الگ جگہ پر اس نے ایک ایک طلاق دی یہ دو باتیں ایسی ہیں جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے صحابہ سے لے کر بعد کے علماء تک کہ تین کی تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں ایک طلاق نہیں ہوگی اس نے تین کا لفظ استعمال کیا ہے تین الگ الگ جگہوں پر ایک ایک کر کے طلاق دی ہے دنیا کا کوئی اور کام اگر اس طرح سے کیا جائے تو اسے تین کو تین ہی سمجھا جائے گا طلاق میں بھی تین سمجھا جائے گا ایک شکل ایسی ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے شوہر نے بیوی سے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی یا طلاق طلاق طلاق یعنی تین کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا تین الگ الگ مجلسوں میں بھی نہیں دیا ایک ہی مجلس میں تین بار طلاق کا لفظ استعمال کیا طلاق کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں میرے گھر سے چلی جاؤ تم سے میرا کوئی تعلق نہیں تم پر مجھ پر حرام ہو ایسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں طلاق کے اور ہر سماج میں الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں ان کا حکم الگ ہے میں صرف لفظ کی بات کروں طلاق ہی کا لفظ اس نے استعمال کیا تو ایسی صورت میں بھی صحابہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب لوگ لوگوں کے اندر دھیرے دھیرے اس بات کی کمی محسوس ہونے لگی کہ لوگ تین تین طلاق دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری نیت تھی ایک ہی طلاق دینے کی یہ بات بڑھنے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تین طلاق کو تین ہی طلاق مانا اگر کوئی طلاق طلاق طلاق تین بار کہے تو تین مراد لی جائے گی تین سمجھی جائے گی اس کے بعد کے جو ہیں جن کے فقی سکولز ہیں مشہور ہوئے اور اس لیے ان چار کے زیادہ مشہور ہوئے کہ انہوں نے پورا انسائکلوپیڈیا تیار کیا پوری شریعت کا ان کے شاگرد زیادہ ہوئے ان کی کتابیں زیادہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے حدیث میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہی چار مسلک ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے اتفاقی طور پر اللہ کی طرف سے یہ نظام ہوا کہ طہارت سے لے کر جو وضو کرتے ہیں پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہوتا ہے اس سے لے کر وراثت کے مسئلے تک نماز روزہ حجوٰۃ معاملات نکاح سزائیں سائیکلو شریعت کے جتنے مسائل ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے مسئلے تک ہر طرح کی باریکی ان چاروں مسئلوں میں پورے طور پر مل جاتی ہے گویا ایک جیسے کلاس کے تحت پوری دفعات بنائی جاتی ہیں پورا قانون بنایا جاتا ہے ویسے پورا قانون موجود ہے انسائیکلوپیڈیا اس کا موجود دوسرے جو علماء تھے اس زمانے کے ان کے یہاں پوری چیزیں نہیں ملتی ہیں اس لیے ان کا مسلک مشہور نہیں ہوا ورنہ اس زمانے میں اور بھی علماء تھے حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے امام اوزائی تھے ابراہیم نخائی تھے اور ان کی فق بھی موجود ہیں چاہے پوری شریعت پر موجود نہ ہو لیکن کچھ حصوں میں موجود ہیں ان کو بھی جمع کیا گیا ضرورت پڑتی ہے تو ان سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے یہ مسئلہ بھی کچھ ویسے ہی ہے کہ تقریباً چاروں اماموں کے نزدیک تین بار اگر کسی نے طلاق کا لفظ استعمال کیا تو تین ہی تین طلاق مانی جاتی ہے حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک بھی تین بار استعمال کیا تو تین ہی مانی جاتی ہے انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں خوب دلیلیں جمع کی ہیں حدیث سے اس مسئلے پر اس کے علاوہ بھی قدیم سے لے کر آج تک زیادہ تر لوگ سعودی عرب کی جو سرکاری فتویٰ کمیٹی ہے اس میں بڑے بڑے علماء ہیں دنیا کے انہوں نے اتفاق سے اس مسئلے کو پاس کیا کہ اگر کوئی تین بار لفظ استعمال کرے طلاق کا تو اسے تین ہی شمار کیا جائے لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابن قیم اور بعض علماء ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی تین مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرے ایک ہی مجلس کے اندر تو ایک طلاق مانی جائے گی بعض حالتوں میں اس مسئلے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے مثلا نئے نئے جوڑے اسلام قبول کر کے شریعت میں داخل ہوئے اور ان میں طلاق کا معاملہ ہو گیا اور ایسے ہی لفظ استعمال کیا گیا تین بار شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور فورن ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی کوئی راستہ نہیں ہے تو شریعت میں کچھ ایسے راستے موجود ہیں کہ اس فتوے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے بارے میں یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ایک ہی طلاق ہوئی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ عام لوگوں میں بھی ضروری نہیں ہے کہ نئے جوڑے نے اسلام قبول کیا ہو یا اور کوئی ضرورت کا مسئلہ ہو کوئی آدمی آگے کے قسم کھا کے یا یقینی طور پر کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق طلاق طلاق تین بار تو کہا تھا لیکن آپ یقین جانیے کہ میں تین بار طلاق دینا نہیں چاہتا تھا میں یہ چاہتا تھا کہ جو ایک بار طلاق دی ہے اسی کو تاکید سے بیان کروں اور واضح کروں کوئی شک نہ رہ جائے کہ میں ایک ہی ایک نہیں میں میں میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی میں نے طلاق دے دی ہے لیکن دی ایک ہی ہے میری نیت ایک دینے کی تھی لیکن میں اسی کو تاکید سے تین بار بیان کر رہا تھا تین دینا مقصد نہیں تھا میرا اگر کسی مفتی سے ایسا کہتا ہے تو مفتی اس کو فتویٰ دے دے گا کہ آپ کی ایک ہی طلاق ہوئی وہ جانے اور اس کا رب جانے اس کے اور اس کے رب کے درمیان معاملہ ہے اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اس کی بیوی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے گناہ ہوگا اور اگر قاضی کے پاس مسئلہ جاتا ہے تو قاضی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی طلاق کا لفظ آپ نے استعمال کیا تین بار استعمال کیا وہ تین کو تین مانے گا لیکن صرف آپ نے مسئلہ پوچھا ہے مفتی سے تو مسئلہ آپ کی نیت کے مطابق بتا دیا جائے گا اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں احتیاط کے خلاف صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ کا جو عمل ہوگا اپنے اپنے پہلی بیوی کے ساتھ جو پہلے بیوی تھی لیکن آپ طلاق دے چکے تھے اس کے باوجود بہانے سے آپ نے رکھا تو آپ سمجھیں اور اللہ رب العزت اور آپ کے درمیان یہ معاملہ ہوگا یہ کچھ وضاحتیں تھیں جو طلاق کے طریقے سے متعلق تھیں <تصفح> بعض طلاق کے وہ مسئلے ہیں کہ جو بہت زیادہ مشہور ہو گئے اور اس کی وجہ سے اسلام کو لوگ بدنام کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اس میں ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ نشے کی بھی طلاق ہو جاتی ہے غصے میں تو ہو ہی جاتی ہے طلاق غصے میں بہت سی کاروائیاں کی جاتی ہیں لوگ جتنے بھی انتقام لیتے ہیں بدلہ لیتے ہیں سب غصے میں لیتے ہیں اور طلاق بھی کچھ ایسا ہی ہو گیا جیسے بیوی سے انتقام لے رہے ہوں عام طور سے لوگوں نے اس کو ایسا بنا دیا جبکہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ طلاق جیسے نکاح کرنے کے لیے کئی مرحلے دیکھے جاتے ہیں رشتے کو چیک کیا جاتا ہے بار بار لڑکے لڑکی والوں میں ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد بہت غور و فکر کے بعد رشتہ کیا جاتا ہے ویسے ہی بہت غور و فکر کے بعد طلاق بھی دینی چاہیے تھی لیکن عام طور سے مسلمانوں میں یہ طریقہ نہیں رہا غیر ضروری طور پر بغیر سوچے سمجھے اپنے اس حق کا استعمال کرتے ہیں حتیٰ کہ نشے میں بھی طلاق دے دیتے ہیں غصے میں بھی طلاق دے دیتے ہیں تو غصے کی طلاق تو بہرحال واقع ہو جاتی ہے کوئی خوشی میں طلاق نہیں دیتا عام طور سے لوگ غصے میں دیتے ہیں لیکن کوئی نشے میں دے اگر اور اس کا نشہ ایسا نہیں ہو کہ کوئی چیز اس نے کھا لی تھی حرام تو نہیں تھی یا اس کو معلوم نہیں تھا کہ حرام ہے کھا لیا اتفاق سے نشہ آ گیا تو ایسی صورت میں تو نشے کی حالت میں طلاق دے تو طلاق نہیں ہوتی ایسے ہی کوئی زبردستی اسے قتل کی دھمکی دے کر اسے شراب پلا دے اور پھر نشہ آ جائے تو بھی طلاق نہیں ہوتی لیکن کوئی شوقیہ شراب پی لے یا کوئی نشے کی چیز استعمال کرے اور نشے میں آ جائے تو زیادہ تر علماء نے یہ لکھا کہ چونکہ اس نے نشے کی چیز استعمال کی خود سے اپنی عقل خراب کی تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی طلاق ہوگی لیکن اس وقت موجودہ صورت حال میں خاص طور سے جو سب کانٹیننٹ ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور اس سے ملتے جلتے جو ممالک ہیں ان میں طلاق مرد کے لیے سزا نہیں ہے عورت کے لیے سزا بن گئی چونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مرد اگر طلاق دے دیتا تھا تو بڑے پچھتاوے کی بات ہوتی تھی ابھی بھی لوگ پچھتاتے ہیں لیکن وہ تو اپنا حل نکال لیتے ہیں زیادہ تر جو نزلہ گرتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے وہ عورت کو ہوتی تو ایسی صورت میں علماء نے غور کر کے زیادہ تر علماء نے اس یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر نشے کی حالت میں بھی کوئی طلاق دے تو اس کی طلاق نہیں ہوگی اس لیے کہ پاگل کی طلاق نہیں ہوتی ہے کوئی مدہوش آدمی ہو نشے میں اس میں ہو بے ہوش ہو جائے بے ہوشی میں طلاق دے اس کی بھی طلاق نہیں ہوتی تو جو شخص نشے میں ہوتا ہے وہ پاگل اور بے ہوش سے کچھ کم نہیں ہوتا ہے اس کی بھی عقل بالکل فاسد خراب ہو چکی ہوتی ہے اور اسلامی حکومت نہیں ہے کہ ہم اسے کوئی سزا دے سکیں اس لیے ان حالتوں کو دیکھتے ہوئے نشے کی طلاق کے بارے میں زیادہ تر علماء اب یہ رجحان رکھتے ہیں کہ نشے میں اگر کوئی طلاق دے دے حقیقت میں اسے نشہ ہو بالکل جنون کوئی بات سمجھ نہ رہا ہو ایسی حالت میں اگر اس نے دیا ہو تو اس مسئلے پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ اس کی طلاق ہوگی یا نہیں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوگی ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے کہ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے عورت کو کیوں نہیں دیا گیا ہے یہ غیر مسلموں کی طرف سے بھی یہ سوالات آتے ہیں بڑے بڑے تھنکرس کی طرف سے اور اب خود مسلمانوں کو عورتوں سے زیادہ مردوں کو یہ مسلمانوں میں جو بہت سے رائٹرز ہیں لکھتے ہیں اور انہوں نے زیادہ تر جن کتابوں کی سٹڈی کی ہے وہ مستشرقین کی کتابیں ہیں جو اورینٹلسٹ تھے ان کی کتابیں پڑھی ہیں جنہوں نے اسلام پر خود اعتراض کیا ہے اور پورا ان کا جو ذہنی ڈھانچہ ہے وہ اسی سے تیار ہوا ہے سوچنے سمجھنے کا پورا اسٹرکچر ان کا اسی سے تیار ہوا ہے تو فوراً یہی سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو صاف نا ہے ان کو سوچنے کی یہ بھی گنجائش تھی کہ مرد کو پردے میں کیوں نہیں رکھا جاتا ہے یہ بھی ایک اعتراض کی بات ہو سکتی ہے کہ مرد کو نقاب پہنانا چاہیے صرف عورت کو کیوں پہنایا جاتا ہے یہ بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے اعتراض کرنے والے ذہنوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اور بھی اعتراض کے الباض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ صرف ولادت کا تعلق عورتوں سے ہی کیوں ہے مردوں میں بھی یہ چیز مشترک رہتی یعنی سینکڑوں اعتراضات ہو سکتے ہیں تو پھر مرد اور عورت دو جنس ہونے ہی نہیں چاہیے تھا بالکل ایک جنس ہوتی آدمی آدھا مرد آدھا عورت آدھا مرد آدھا عورت سب لوگ ایسے ہی ہوتے اگر ہر حق کو برابر قرار دیا جائے تو یہ بہت ہی ناانصافی کی بات ہے اسلام کا قانون مساوات پر نہیں ہے ایکویلیٹی پر نہیں ہے جسٹس پر ہے انصاف پر ہے جس کی باڈی کا سٹرکچر جیسا ہے اس کے مطابق جس کے سوچنے کا انداز جیسا ہے اس کے مطابق قانون بنایا گیا ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ مساوات کی بات کرتے ہیں برابر برابر ہونا چاہیے دونوں میں برابر نہیں انصاف کیا ہے اللہ نے دونوں کا نظام کیسا بنایا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے عورت کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر جذبات بہت رکھتے رکھے ہیں یہ عورت کی خرابی نہیں ہے اس کی خوبی ہے اگر عورت کے اندر جذبات نہیں ہوتے تو بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی تھی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو نہیں استعمال کرتی وہ نو مہینے کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی تھی اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ عورت کے جذبات محبت کی دلیل ہیں وہ بے پناہ محبت ہے وہ اپنے وجود کو نہیں دیکھتی اپنے بچے کے خاطر اپنے شوہر کے خاطر اگر عورت کے اندر محبت کے جذبات نہیں ہوتے تو وہ بیوی نہیں ہوتی ماں نہیں ہو سکتی تھی لیکن عورت کے اندر اسی کے مطابق جذبات نفرت بھی ہو سکتے ہیں جیسے محبت کے جذبات ہوتے ہیں ویسے ہی نفرت کے بھی ہو سکتے ہیں آئے دن جو لوگ معاملے کو حل کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ اگر عورت ایک بات پر خوش بھی ہوتی ہے تو ناراض بھی بہت جلدی ہونا جانتی ہے اور اس کو پچھتاوا بھی جلدی ہوتا ہے یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر ایک کے تجربے میں ہیں عورت کو اسی لیے بالکل طلاق کا حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی مرد کی طرح سے طلاق طلاق بول کر اور چھٹکارا پالے دنیا کے کسی مہذب قانون میں نہیں دیا گیا ہے ایسا نہیں کہ صرف اسلام نے یہ کیا اسلام نے بہت سی چیزوں کو باقی رکھا جو فطرت کے مطابق تھی پہلے سے چلی آ رہی تھی دنیا کسی قانون میں عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ عورت کو اگر طلاق کا حق نہیں دیا گیا ہے تو پھر عورت کو کیا دیا گیا ہے یہ اس سے زیادہ اہم سوال ہے کہ عورت کو اس کے علاوہ کچھ تو ملنا چاہیے یہ موضوع اور اہم ہے کہ مردوں کو ہی کیوں طلاق کا حق دیا گیا اس میں اور بھی زیادہ بہت ساری دلیلیں ہیں وقت کم ہیں لیکن عورت کو اس کے علاوہ بہت سی چیزیں دی گئی ہیں مثلا عورت اگر چاہے کہ مجھے طلاق کا حق ملے دیکھ رہی ہے کہ معاشرے میں ہر شوہر ظالمانہ طور پر اپنی بیوی سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری غیر ضروری اور اس کے ریلیشن شپ دوسروں سے غلط طور پر جیسے ہی بڑھتے ہیں اپنی اچھی خاصی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کوئی جائز وجہ نہیں ہوتی ہے تو عورت کا ایک کو ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ نکاح نامے میں وہ اس کلوز کو بڑھا لے مرد کو اس بات پر رضامند کر لے کہ جس طرح تمہیں طلاق کا حق رہے گا مجھے بھی طلاق کا حق رہے گا تفیض طلاق کہتے ہیں اس کو یعنی مرد نے اپنا جو طلاق کا حق ہے وہ عورت کو بھی دے دیا عورت کو دے دیا نہیں کہ مرد کا حق ختم ہو گیا اور عورت کو مل گیا ایسا نہیں عورت مرد کا جو اپنا حق ہے اس نے اس حق کو استعمال کرنے کی اجازت عورت کو بھی دے دی کہ تم بھی اگر چاہو تو اس حق کا استعمال کر سکتی ہو ایک راستہ شریعت نے یہ بتایا لیکن عام طور سے نکاح کے بہت ہی خوشی کے موقع سے طلاق کا ذکر اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اسی لیے لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں جب یہ دفات میں لکھا ہوا ہے جو نکاح نامے بنے ہیں مسلم پسلا بورڈ کی طرف سے اور جگہوں پر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی عورت چاہے تو ایسا کر سکتی ہے لیکن اس وقت تو بہت ہی غلط بات سمجھی جاتی ہے کہ وہاں پر طلاق کا کسی طور پہ بھی ذکر آئے دوسرے نمبر پہ شریعت نے اس کو خلا کا حق دیا خلا کا حق طلاق کے حق کی طرح نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب مرد کو طلاق دینے کے لیے عورت کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے تو عورت کو خلا پانے کے لیے مرد کی رضامندی کی ضرورت کیوں ہے تو اگر یہ اعتراض ہے تو خلا خلا نہیں ہوتا بلکہ پھر تو دونوں کو طلاق کا حق مل جاتا اگر یہاں بھی شوہر کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے تو عورت بھی طلاق دے لیتی پھر خلا کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن خلا کا حق اسی لیے رکھا گیا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہو ڈیمانڈ عورت کی طرف سے ہو اور ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص وجہ سے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کو شوہر ناپسند ہے بہت اچھا ہے بہت دیندار ہے اخلاق بھی اچھے ہیں اور گھر کا انتظام بھی اچھا کرتا ہے لیکن بیوی اسے دیکھنا نہیں چاہتی اسے پسند نہیں کرتی شکل و صورت پسند نہیں ہے مثلا اگر اتنی سی بھی بات ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس کا تذکرہ آیا تھا حضرت جمیلہ بنت عبداللہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے ہر طرح کی خوبی ہے اس کے اندر لیکن اکرح الكفر فی الاسلام مسلمان رہتے ہوئے میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور کفر کروں کفر کے معنی ناشکری کے ہوتے ہیں میں اپنے شوہر کی ناشکری کروں مجھے یہ پسند نہیں ہے میرا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت سے فرمایا تھا کہ جو باغ تم نے ان کو دیا تھا مہر کے طور پہ یہ اگر واپس کر دیں تو تم ان کو طلاق دے دو ان کے خلا پر راضی ہو جاؤ اس وقت وہ راضی ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خلا کروا دیا خلا کے لیے مرد کی رضامندی کی شرط رکھی گئی ہے اور مرد کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر جائز وجہ ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ اس پر اصرار نہ کریں کہ کسی طور بھی فت ضرور تم سکون نظرا اللہ ستانے کے لیے تکلیف پہنچانے کے لیے اسے روک کر رکھے ہوئے ہیں قانونی طور پہ بیوی ہے لیکن اس کو کوئی کسی قسم کا حق نہیں دے رہے ہیں اس کو سخت تاکید کی گئی لیکن کوئی شوہر ایسا ہو کہ نہ طلاق دیتا ہو نہ عورت کو خلا دینے کے لیے تیار ہو تو پھر آخری شکل یہ ہے کہ عورت کو دار القضاء کا استعمال کرنا چاہیے قاضی کے پاس جانا چاہیے قاضی یہ دیکھتا ہے اسباب تفریق پائے جا رہے ہیں یعنی یعنی میاں بیوی بی میں میں جدائی کرانے کا کیا سبب ہے شوہر خرچ نہیں اٹھاتا ہے اس کا یا اس کا شوہر اس کے جو حقوق ہیں عورت اور عورت کے اور دوسرے جو حقوق ہیں اس کے ازدواجی حقوق وہ نہیں ادا کرتا اور بھی بہت ساری فیرست ہے اس کی پوری قاضی کے پاس ہوتی ہے کہ یہ یہ وجہ اگر پائی گئی تو قاضی دونوں کے درمیان تفریق کرا دے گا یعنی دونوں کے درمیان کا معاملہ جو ازتواجی اسے ختم کر دے گا اور اگر مرد خلا خلا کے معاملے میں بھی اگر مرد خلا دینے کے لیے کسی طور پر رضا مند نہیں ہے اور قاضی دیکھ رہا ہے کہ یہ عورت اس کے ساتھ رہنے کے لیے بالکل راضی نہیں ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قاضی اپنی طرف سے اس خلا کے فریضے کو انجام دے سکتا ہے اور عام طور سے اس وقت ہندوستان کے دارالقضا میں بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے اس میں دونوں میں جدائی کرا دی جاتی اتنے راستے شریعت نے رکھے ہیں اسے بند نہیں کیا لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس خوشگوار زندگی کو خوشگواری کے ساتھ باقی رہنے دیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ جس جس رشتے کے بارے میں قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ مرد عورت کے لیے اور عورت, عورت مرد کے لیے لباس ہے لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو زینت بھی فراہم کرتا ہے انسان لباس پہن کر خوبصورت بھی لگتا ہے سردی گرمی سے بچتا بھی ہے اور لباس عیب کو بھی چھپاتا ہے لباس کی تین خوبیاں ہوتی ہیں ایسے ہی مرد و عورت کو چاہیے کہ گھر کو خوبصورتی بخشنے کے لیے زینت بخشنے کے لیے مرد اور عورت دونوں مل کر ایک دوسرے کے لیے بالکل لباس کا کام دیں اگر ایک گرم ہو دوسرے دوسرے کے اندر ذرا سی نرمی ہو تو اپنی نرمی کا استعمال کرتے ہوئے اسے برداشت کر لے جائے جیسے کہ لباس انسان کو ہر موسم کے مطابق اس موسم کا لباس اسے آرام پہنچاتا ہے ویسے اسے آرام پہنچانے کی کوشش کرے اور اسی طرح مرد عورت کے ایپ کو اور عورت مرد کے ایپ کو چھپا کر جہاں تک ہو سکے اس رشتے کو نبھا کی کوشش کرے چونکہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں جائز کی ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق کو فرمایا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس مکرو عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح اسلامی ہدایات پر عمل کی توفیق سے نوازے واقع العنہ الحمد للہ